أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم من فنزه ونفه ونفه, ونفه يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يخطون عليكم آياتي ويمزرونكم لقاء يومك الثالى قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين یا جنو اور انسانوں کی جماعت منکم کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے یخون علیکم آیاتی جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہو هذا اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آپ پر قواہی دی وَغَرَثْهُمْ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھکے میں مبدلا رکھا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَا مُقَافِرِينَ اور وہ اپنے آپ کے خلاف قواہی دیں گے کہ یقیناً وہ قاتل تھے جنوں اور انسانوں میں سے رسول مطلب اس کا یہ ہے کہ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 وہ انکار کریں گے اپنے کفر کا اپنے شرط کا لیکن جب اللہ سبحانہ خانہ ہوا تدبیر سے ان کو منوائیں گے تو پھر مان جائیں گے کہ ہاں ہم واقعات کافر تھے مشرق سے جس طرح آج کل مجرموں کی حالت ہے وہ نہیں مانتے جب تفتیش کرنے والے کرتے ہیں تو پھر آخر مان جاتے ہیں زالی زالی کا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 وارمنی ذرحماں اور آپ کا رس بڑا بے پرواہ ہے ہر طرح سے بے پرواہ بے نیاز ہے ضرور اور رحمت والا ہے کمال رحمت والا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے وہ یس تخلیق اور تمہارے بار جسے چاہے جانشی بنا دے کما انشا ضرتی قومن آخری جس طرح اس نے تمہیں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 تم سے کچھ لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا ان کی جگہ تمہیں لے آیا اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں و برباد کر کے تمہاری جگہ کوئی اور لوگ لے آئے یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ شاج مانا یہ بھی ہے اس طرح جنداد اور اس کے بعد انسان اور اگر اللہ چاہے تو جنوں جنہوں کے علاوہ کوئی تیسری مخلوق پیدا کر دے اپنے احکام کی کے لیے انما یقیناً جو تم وعدہ دیے جاتے ہو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اللہ یقیناً وہ آنے والی ہے تم, تم کسی صورت بھی آدیش کرنے والے نہیں ہو یعنی کہ قیامت نے آنا ہی آنا ہے اللہ کے وعدے پورے ہونے ہی ہونے ہیں اور تم اس سے کسی صورت بھی بچ کے نہیں جا سکتے کلیا قومی کم کہ دیجئے اے میری تم اپنی جگہ عمل کرو انی عاملن میں بھی عمل کرنے والا ہوں من له الدار تو انکریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہوتا ہے ان ظالم یقیناً حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے نہیں پاتے مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے جگہ عمل کرتے جاؤ اپنی جگہ عمل کرتا جاتا ہوں یعنی تمہیں چھوٹ ہے جو مرضی کرو یہ چھوٹ کا مطلب نہیں یہ ایک ڈانٹ ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے اچھا تم جو کر رہے ہو کر لو میں نمٹ لوں گا تم سے یہ ایک وحید ہوتی ہے ڈانٹ تو بطور ڈانٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور پھر پتا چلے گا کہ من سپور ہوا کے بتو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 مدینہ اور اس کے ارد گرد کے قبائل ہو گئے سارے کے سارے سرنگو ہو گئے اور یہ سارا کچھ آپ کی زندگی میں ہی ہوا اور آپ کی وفات کے بعد مشرق سے مغرب تک سارے ملک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ دے دیے فتح کروا دیئے اور آخرت کا جو انجام ہے وہ اس سے بھی کہیں بھر کے اچھا ہوگا <دعلمون> حقیقت یہ ہے کہ زال فلا نہیں پاتے کامیاب نہیں ہوتے و جاہر الفرفیبیبا بکالہاد علی شراخ کا اینام اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپاؤں میں سے پیدا کی ایک حصہ مقرر کیا تو انہوں نے کہا ہال باہم اپنے ضرور کے مطابق کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور بہاد علی اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے فما کا علی جو ان کے شراخا ان کے دیوتاؤں کے لیے ہوتا فلا یسرا إِلَ اللہ کی وما يَسِرُ إِلَى <شُرَقَائِهِم> اور جو اللہ کے لیے ان کے شریکوں کی طرف پہن جاتا ہے سا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے قیامت اور جزا سزا کے متعلق ان کے خیالات کی تردید کے بعد ان کی دوسری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 ان میں سے پہلی جہارت یہ تھی کہ اپنی کھیتی اور جانور ان میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا ہوتا یعنی مہمان نوازی سیرا رحمی اللہ کو خوش کرنے والے جو کام ہیں ان کے لیے اور ایک حصہ اپنے مشکل خوشاؤں اپنے بتوں اور معبودان باطلا کے لیے مقرر کیا ہوتا اب کیا ہوتا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 فرض زطاط اور اشر ادا نہیں کریں گے لیکن یارہویں لازمی دے گے پیروں فقیروں کے نام کی نظروں نیازوں میں کوئی نعرہ نہیں کوئی جمعرات خالی نہیں جائے گی یعنی اللہ کا جو حصہ ہے سر صدقات وہ بھی نہیں اس کے بھی کوتا ہی لیکن الٹے سیدھے کام وہ سارے چلیں گے یارہویں بھی چلے گی نظریں نیازیں بھی چلے گی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 خوشنما بنا دیا لیسو ہندینہ دینہم تاکہ وہ انہیں حالات کریں اور ان پر ان کا دین خلط ملک کر دیں ولو اوشا اللہ ما ہوں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے پغر ہوں لہذا آپ انہیں چھوڑ دیجیے اور اسے بھی جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں یہ ان کی دوسری جہالت اور گمراہی اللہ نے بیان کی ہے یعنی جیسے کھیتی اور جانوروں میں انہوں نے اللہ کے لیے اور اپنے شریکوں کے لیے حصے مقرر کیے ہوئے تھے اسی طرح بہت سے شراخار جو تھے مشرقین کے انہوں نے مشرقوں کے لیے اپنی اولادوں کو قدر کرنا یہ خوشنما بنا دیا تھا اپنی اولاد کو مارنا وہ بڑا ہی نہیں سمجھتے تھے اور تین چیزیں ان کے لیے بہانے کے طور پر رکھ دی ایک تو یہ کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھلاؤ گے کیسے من خش خت املاپ بھوک کے ڈر سے مار سے جتنا آج کل یہ منصوبہ بندی فیملی پلاننگ جتنی بھی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ زیادہ آبادی ہو جائے گی ادت سے خوراک پوری ہوگی ایک یہ جواب ان کے دماغوں میں بنا کے شاطین نے ڈالا دوسرا مفلسی کے بعد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 تو یہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ نفع و نقصان میں انہیں اپنے ذخیر سمجھتے تھے کہ نفع و نقصان کرنے میں یہ بھی مداخلت کر لیتے ہیں انہی کی ترغیب پر وہ بچوں کو قدر کر دیتے آج کل بھی کئی قبروں کے پجاری لوگ اس طرح کرتے ہیں اولادوں کو قدر کرنے والا کام میڈیا میں بھی کئی کیس اس طرح کے آتے رہتے ہیں کہ پیر صاحب کے کہنے پر بچے کو قدر کر دی جائے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 یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع, ہیں ممنوع ہیں لا إلا من نشاؤ انہیں اس کے سوا کوئی نہیں کھائے گا جسے ہم چاہیں اپنے خیال کے مطابق ویسے کہتے تھے وہ انعام شرمی اور کچھ چوپائے وہ کہ جن کی پیٹھیں حرام کی گئی ہیں وہ انعام اور کچھ چوپائے ایسے کہ لَا نسم اللہ علیہا کہ جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے افتران ارے اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے سیدی بی ماتا انہیں ان کے جھوٹ باندھنے کی جزا دے گا یہ ان کی جہالت کی تیسری صورت اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے پہلی صورت کہ فلاں کھیتی اور فلاں جانور جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہے مگر جسے ہم اجازت دیں وہ استعمال کریں اور یہ یادت کتنے تھی بت خانے کے مجاوروں اور بت خانے کے خادموں کے لیے اور پھر کچھ جانور ایسے کہ فرغ ابو روحا کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے ناموں پر آزاد چھوڑ دیتے اور ان پر بوجھ لادنے کا کام طرح کر دیتے پشت حرام مطلب اس پر نہ سواری ہوگی اور نہ ہی وہ لادا جائے گا حملوں رکوب ترق کر دیتے جس طرح بحیرہ صاحبہ وغیرہ سورت معاہدہ میں اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ وہ اس طرح حملوں رکوب ترق کر دیتے تھے بتوں کے نام پر چھوڑ کے اور کچھ جانور ایسے گئے جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے کہ تیسری صورت ہے کہ بت کھانے کے مجاوروں کے لیے اور بت کھانے کے بت کدے کے خادموں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 تو فہم فیشرا کا تو وہ اس میں سب شریک ہیں سید ذی ہسم انقریب اللہ انہیں اس بات کے کہنے کی جزا دے گا سزا دے گا حکیم ان حکیم الحیم یقیناً وہ کمال حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے ایک اور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 فرماتے ہیں کہ ان کی غلط بیانیوں پر انہیں اللہ تعالیٰ عن قریب سزا دے گا اور اپنی کامل حکمت اور علم کے مطابق انہیں جزا دے گا علم یقینا ان لوگوں نے خطارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی اور کچھ جانے بغیر قتل کیا وحرموا ما مہاراضا خم اللہ اور جو اللہ نے ان کو دیا اس کو انہوں نے حرام ٹھہرا لیا